رحمت اللہ تعالی و ونسلی ولیم و سلیم علی رسول کریم معزز ناظرین اور عزیز بچوں رحمۃ اللہ وبرکات عزیز طلبہ اس سے پہلے آپ بنیادی قواعد پڑھ چکے ہیں آج سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی ابتدا کر رہے ہیں اور اس کے لیے تیسویں پارے کو منتخب کیا ہے وہ اس لیے کہ اس پارے میں بنیادی قواعد کی تمام مشق ہو جائے گی اور یوں بھی آخری پارے کو زیادہ پڑھا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو اس کا صحیح پڑھنا واجب ہے لہذا آئیے آج سے اس کی بسم اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہمیں صحیح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم قل خوف کو پر پڑیے اور لام کو باریک قل, قل کیوں کہ آپ نے ذرا دیا اگر خوف کو باریک کر دیا تو معنی بدل جائیں گے خوف ترک پڑنے سے ہے اس کے معنی کہ کہو اور کاف دوسرے باریک سے پڑھ دیں گے تو جس کا معنی ہے کھاؤ قل قل اوزو اوزوسی یہاں را کے اوپر زبر ہے جب رات کے اوپر زبر ہو اس کو پر پڑھتے ہیں منہ بھر کے پڑھتے ہیں اب اس کے بعد یہ ہے الناس علی نام جو ہے ال اس کا قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے آگے نون شمسی میں سے آ رہا ہے اور کوئی حرف شمسی آ جائے تو وہاں علیف لام لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا تو یہ با کی زیر نون سے ملے گی اب یہاں کہ نون کے اوپر شد نون حرف مشدت ہے اور حرف غنہ ہے یہاں غنہ کریں گے نون کے اوپر جب بھی شد آ جائے تو غنہ کرتے ہیں اب سین کے نیچے زیر ہم نے پڑھی لیکن ساتھ یاد رکھیے کہ آیت ختم ہو رہی ہے یہ آیت ختم ہونے کی نشانی ہے گول دائرہ اور آیت پر ختم کرنا سانس آواز کو توڑنا یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہاں وقف کرنا سنت ہے لہذا ہم سین کو ساکن کر دیں گے جہاں بھی آیت آئے گی پل او جب ہم نے وقت کیا اور آخری ہر ساکن ہو گیا اب نون الف نا جو ہے یہ اس کو ہم مد کر سکتے اس کو کہتے ہیں مد آر سکون یعنی مد وقفی یا وقت ہونے کی صورت میں یہ مد ہو جائے گا اس کو آپ بال یعنی ایک الف کے برابر پڑھ سکتے ہیں بالتوسط اور بال بھی کر سکتے ہیں مالی جب آپ نے ناسی نون کو سین سے ملایا تو صرف اس کو نون الف نہ پڑا لیکن جب ہم نے وقف کیا تو پھر ہم نے طویل کیا اور نون یہاں غنہ ہوگا مالیکن ناس مالیکن ناس مالیکن ناس اب یہ دو آئے ہیں پہلی اور یہ دوسری اب اگر آپ چاہیں کہ ایک ہی سانس میں دونوں کو پڑھنے ملانا چاہیں تو پھر اب جا پڑھیں گے کل ادوب ناسی مالی کناس اس طریقے سے پھر ساس کی زیر پڑی جائے گی اور ساس آواز دونوں چلیں گے اور اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا سا نور مشدد ہے غنہ نہ ہوگا اڈا اب پہلے جب نا پڑا تو نون الف نا ایک الف کے برابر کھینچا جب وقت دیا اس کو مد کر کے ہم نے سین کو ساکن کر دیا شروس ناسی شر شر اب من ہے نون ساکن اور تنوین کا آپ قاعدہ پڑ چکے ہیں کہ اگر ان کے بعد حروف اختہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون پر اختا ہوگا اور ایک الف کے برابر آواز ناک کے بانسی میں چہرے گی میں یہ ہے اخلاق کرنا شر مشدد ہے لیکن نیچے زیر ہے اس لیے زیر کی وجہ سے را باریک ہوگا سیل خونس یہاں خوف پر پڑیں گے حروف مستعلیہ میں سے نون مشدد ہے غنہ ہوگا یہاں آیت ختم ہو رہی ہے سین ساکن ہو جائے گا سکون کی عالت میں مد وقفی ہوگا اور علیف کو آپ مد کر سکتے ہیں شاہباش ال اب یہاں ایک قائدہ آپ یاد رکھیے کہ یہاں سین تو وقت کر دیا آیت ختم ہو گئی لیکن آگے لام مشدد ہے اور الف خالی ہے اور خالی تو یا مجموع کوئی حرف نہیں پڑا جا سکتا جب تک کہ کوئی حرکت نہ ہو اب یہ چونکہ مشدد ہے یہاں عارضی طور پر ہم الف کے اوپر بھی زبر لے آئیں گے اور اس کو الف زبر کر کے اللہ زی کر کے پڑھیں گے لیکن اگر آپ پچھلی آیت کو اس سے ملانا چاہیں گے سانس آواز توڑے بغیر تو پھر الخن سل تب آپ کو جائز ہوگا ورنہ اب جب وقت کر دیا ہے تو دوبارہ سلہ ذی نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ پڑھیں گے اللہ زی الوس ویسو یو ایس ویسو یو ایس ویسو یو ایس ویسو, ویسو, ویسو فی سی سواد پر پڑیں گے حروف مستعے میں سے ہے اوا کے نیچے زیر ہے اس کو باریک پڑھیں گے نون مشدد ہے غنہ کریں گے یہاں علامت وقف ہے علامت ہے آیت ختم ہونے کی آپ سین کو ساکن کر دیں گے اور نون پر مت کر سکتے ہیں الفاظ مینل جنتی یہاں نون مشدد ہے غنہ نہ ہوگا اب دیکھیں یہاں لام پڑا گیا اس لیے کہ جیم جو ہے یہ حروف قمری میں سے ہے اس میں لام پڑا جاتا ہے ون ناسی نون مشدد ہے غنہ ہوگا نون حروف شمسی میں سے ہے علیف لام نہیں پڑا جائے گا واؤ نون سے ملے گا یہاں آیت ختم ہو رہی ہے رکو بھی ختم ہوتا ہے سین ساکن ہو جائے گا